نہیں آیا اس کا شام تھا کہ بارش میں پانا تھا باران سخت بارہ دیر سخت اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وصلی الی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارے ہیں شارح کیسے کہتے ہیں شریعت دینے والا شریعت دینے والا کے ذمہ ایک بات ایک بات لازم ہے بیان شریعت شریعت کو بیان کرنا بیان شریعت میں ایک اہم بات ہے ہر چیز کے بارے میں فرض, و فرض واجب سنت اور مصحب کا تعین کرنا فرض ہیں پھر فرض ہے فرض, فرض کرپایا اس بات کو جدار کر کے بتانا اب یہ بات بیان کرنی آپ کی ذمہ لازم تھی لہذا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام امریکی سے ختم کو یاد دلانے کے لیے کیا مل سکتا امریکہ کی نمبر مل سکتا ڈیڑھ دو سو روپئے ہوگا خاص ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا بھی کار ملائے لیکن یہ کہ وہ کام اس کا ہو گیا کام اس کا کام اس کا یاد آ گیا لیکن یہ ختم کے بعد کھانے کا بندوبست کیا کرتے کھانے کا بندوبست کیا نہیں پھر کیا کریں کے تو دع قبول گائے کے مردے کے اس طرح کا متنجن اردو کی پھریری دال اردو دال کون سی ہوتی ہے دالیں اس کو کیا کہتے جھنجھن تو سو ہی اردو کی ارحڑ ارہر کی پھریری دال اور متنجن اور سانی یہ ساری چیزیں حاضر ہوں اس پر فاتح پڑی جائے دعا جائے مردے کی بخش تب ہوتی ہے اتنی در نہ ہوا اس کا نا تب ہم ملا لیتے ہیں اسی کو ملاتے ہیں ابھی وقت کیا ہے آج تاریخ چودہ ہے وہ مس کار میں نہیں آئی ڈائلڈ کار میں آئی ہے سیون ٹو ہے السلام علیکم ہو گیا تھا کیا شان ہے جی وہاں آواز اب پہنچتی ہے تو دعا کیسے رکھی ڈاکٹر شاید السلام علیکم بس یاد آ جائے جی یاد آ جائے آپ بالکل آ رہی فکر نگر آج ختم کریں گے عشاء کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ, انشاءاللہ. فکر نہ کریں فکر نہ فکر جی وہ میں خود یکم مئی کو جا رہا ہوں نا یکم مئی کو میں خود جا رہا ہوں جی جی اچھا پھر ان شاء پھر جلدی پھر کسی کو بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک آداب ضروری کام بھی خراب ہو گیا سبا جائے بڑا مضمون ہے جی یہ آپ لوگوں نے خاص طور سے سننے کا ہے اور خاص طور سے یاد رکھنے کا حمدن صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ ع شریعت دہندہ ہیں. یعنی شریعت بتانے والے شریعت دینے والے ہیں آپ کے ذمہ ایک واجب کاموں میں سے کام ہے بیان شریعت है? اور خاص طور سے اعمال کے بارے میں فرض واجب سنت مصحب کا درجہ متعین کرنا है? اگر آپ نے تراوی ساری راتیں پڑی ہوتی جماعت کے ساتھ تو ساری ذاتی اگر پڑی ہوتی تو اس کے واجب ہونے کا جسے آپ نے فرمایا جسا جماعت چوتھے دن جماعت میں آپ نہیں آئے تو اس میں آپ نے فرمایا کہ آج اگر میں جماعت میں آ جاتا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ تمہارے لیے فرض ہو جاتی تو آپ کے میں لازمی تھا کہ آپ چوتھے دن جماعت کی تراویح کی نماز میں پڑھیں تاکہ اس کا سنت ہونا متعین ہو اور اس کا فرض اور واجب ہونا اس سے یہ نکل جائے یہ آپ کے بات کا دھیان کرنا لازمی تھا لگا چوتھے دن جو بات سے نماز نہ پڑھنے نہ کی وجہ سے آپ کو واجب پر عمل کا سواب ہوا ہے لیکن آپ کا منشا یہ تھا کہ فرمایا گیا کہ اس کے دن کو روزے کو لہٰذا تم پر فرض کیا اور رات کے قیام کو سند کیا تو گویا رات کا قیام کرنا آپ تلابی پڑھانا چاہتے تھے خود آپ نے چوتھے دن سے نہیں پڑھی کہ اس میں بیان شریعت کے حساب سے یہ فرض ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اور نہ پڑنے آپ کو واجب کا سواد ملا ہے لیکن آپ کی منشا یہی تھی کہ یہ پڑھی جائے ٹھیک ہے نا تو لہذا صاحب کرام رمضان اللہ میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ رمضان کس میں ہجری میں فرض ہوا ہے دو ہجری میں فرض ہوا ہے دو ہجری میں فرض ہوا ہے آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صابر کرام بیٹھے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے رکاوتوں پر ایک فیصلہ کر لیا جائے اور ایک جو ہے تو اس کے جماعت سے کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے منشا متھا کے قائم ہو اور اس وجہ سے اس کے مسلسل نہیں کیا تاکہ یہ فارو بھاجی کا درجے میں چلی جائے ٹھیک ہے نا تو لیا صاحب نے فیصلہ کیا بیس رکاوٹ پر فیصلہ کیا اور ایک عدد زمانے میں تو الگ الگ جماعتیں کھڑی کر کے پڑھتا رہے ہیں جو مل رہے حضور کے زمانے میں بھی جو اجتماعی ہو جو اس کے بعد مرتبہ دس سال میں بیس سال میں یہاں جماعت کر رہے ہیں دس بیس بڑھنے میں کر رہے ہیں چالیس پچاس مصر میں کر رہے ہیں یہ بےچارے تھک تھکائے گزارا کر کے آئے نے کہا جب مختصر سوتے ہیں پڑھ کے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی تلازی کرتے کر لی ان کہ پارا میں پڑھتے ہیں تین دن پارے پڑتے ہیں ابھی دور دور میں رہا فاروق ہو گیا کہ اتنی زیادہ تعداد زیادہ ہو گئی تھی اتنی زیادہ جماعتیں کھڑی ہوئی اس ایک دوسرے سے آواز ٹکرا رہی تھی اور اس میں سب کی نماز میں خلل پڑ رہا تھا جمع کر کے سارے کرام رضوان میں جمع کر دیا اور نے کہا ایک پہلی بات یہ فیصلہ کر لی کہ حضور زمانے میں ایک امام کے پیچھے ہوئی ہے تو ایک امام کے پیچھے کی جائے مختلف رکاوتیں آپ نے پڑھ لی تو اس پر سے جو ہے تو اوسط جو ہے تو یہ بیس کو فیصلہ کر لیا جائے گا اوزائی میں اچھا ہے. جتنی روایتیں آئی ہیں نا بیس تراویح کی روایت آ گئی بارہ تاجر کی روایت آ گئی کتنے ہو گئے بتیس ہو گئے اور جو ہر چار تراویح کے بعد چار نفر پڑتے سولہ ہو گئے بتیس اڑتالیس ہو گئے اٹھائیس بارہ میسج ہے تو نکالیں تین ریکٹ نکالیں نا تین ریکٹ نکالیں تو کتنے پینتالیس پینتالیس چھیاس چھیالیس ریکارڈ تھے وہ پورا حساب کر کے ان کو جو سارے سال کے بارے میں جو روایت ہے وہ آٹھ ریکارڈ کیے آٹھو شبل کریں تراوی کے بیس شبل کریں تو ہو گئے اور جو مسئلہ شمال کریں نافل جو پڑتا چوالیس ہو گئے دو, دو بتر کے وہ دو, دو, دو نفل اور ایک بتر سب کرتے ہیں تو آتا ہوگا سینتالیس ہو بتر آ گیا اور باقی چا، چار امام جو ہیں فکر کے جو چار امام جو ہیں، چار امام ازائی کا فکر جو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ خلافت عباسیہ میں امام ازائی کا فکر چلا ہے بہت بڑے امام ہیں امامزائی تھی ان کا پتا چلا ہے یہ سرکاری سکہ تھا اور سرکاری سکہ والوں سے بہت ظلم ہو گئے جیسا کہ امام مطلب احمد اللہ علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا جس طرح آج کل یعنی یہ پر مشرف نے جامعہ افسہ والوں کو شہید تو کر دیا اس کے خلاف کتنا رد عمل ہوا تو الیکشن کو جو ہے تو پیپل پارٹی والوں نے مسلم لیگ والوں نے نہیں جیتا ہوا یہ جامعہ افسر والوں نے جیتا ہوا ہے ایک ظاہر ذریعہ بندے اس لیے بہت بھی لوگ کیوں وہ ہو گئے میدان سے نکال دیے گئے شامل ہوئے اس میں امام ازائی کا سکہ ختم ہو گیا اور امام اجا رحمۃ اللہ ساتھ اتنی لوگوں کی ہو گئی وابستگی ہو گئی سے آپ لوگ اٹیچمنٹ کہتے ہیں کہ فکر نہیں چلے پر ان کے باقی چاروں اماموں کے فکر میں بیس پڑتے ہیں نا یہ چارے کسی کے پیچھے والا چھتے ہیں وہ اس کو پوری پابندی کے ساتھ چھتی سے پڑتے ہیں تو یہ جب قائم کر دی گئی بس نبی میں برسے حرام دونوں میں بیس اس وقت جو چلی ہے آج تک چل رہی ہے صاحب کی جو خود نوشت آلات آئے ہیں نا اس میں لکھا ہے کہ مجینہ یونیورسٹی میں میرا ایک استاد اہل حدیث تھا غیر مقد تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بیس تلاوی تو اماموں کی شروع کی ہوئی ہے اور آپ جو کہتے ہیں کہ صابقرام کی شروع کی ہوئی ہے صابقرام کے شروع کی ہوئی ہے اماموں کی شروع کی ہوئی ہے تو کہ میں نے ان سے کہا کہ خلافت راستہ کا دور جو ہے وہ چالیس ڈگری پر ختم ہوتا ہے چالیس ڈگری خلافت راستہ کا دور اور ہے خلا فتہ چالیس ایزری ہے جو ہے تو بنی میا جو ہے تو یہ اسی ایری میں ہے امام عنیفر رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے اسی ایزری اماموں کو تو سب سے بڑے امام سب سے پہلے جو ہے تو امام عنیفر ہیں وہ اسی گری میں میں ان سے کہا کہ یہ چالیس ہری پر خلاف راستہ ختم ہو گئی تو اسی اگری تک یہ کون بیسر چاہے ماموں کے دور کیا آپ کہتے ہیں؟ تو دو شروع ہونی چاہیے بالکل سے پہلے سے شروع کریے یہ شروع ہے اس سے دس ساڑھے بارہ تیرہ اگری سے شروع آج نہیں تھے عدیز تو تھے لیکن تھے تھے بےخوف نہیں سننے کہا نہیں آپ تو بات ٹھیک ہے تو مجھے کا پتہ نہیں ہے مسئلہ جی ایسے ہی ہے اب ایک کام شروع کی اب آپ کا منشا فیس طرح یہ اعلان ہے نا کہ اب اس کے بارے میں جماعت کے بارے میں اتنی تاکید تھی کہ پہلی عدیض آتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو مسئلے پر اعتماد کرنے کے لیے کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں پر میں جاؤں جو نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اتنی تاثیر آئی ہوئی تھی اب ایسی بارش ہو گئی کہ اس میں سو سخت بارش پڑ رہی ہے پنارے رہ بہ رہے ہیں گہرا ہے اور آپ نے بیان شریعت کے لیے اعلان کروایا کہ بارش شدید ہے جاننا آپ نے بات گھروں پر پڑ لیں یہ عمل کرنے والی سنگ کے طور پر نہیں کیا گیا یہ بیان شریف کے لیے کرایا گیا ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آیا اس پر آپ نے عمل کیسے کیا ہے اس اعلان کے بعد جمع کی نماز پر آپ کا اپنا عمل جو ہے جس وقت آپ کی مرض وفات میں مسجد تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے دو آدمیوں کو سہارا لے کر آپ تک آپ کو مسجد میں سے حال میں گیا ہے کہ آپ کے پیر وبارہ زمین پر گھسٹ رہے تھے اور انگلیاں پر نشان پڑ رہے تھے تو منشا آپ کی اور مزاج اشریت یہ ہے اور وہ اس بات کو اس بیان کیا گیا ہے کہ وہ بات یعنی یہ بھی ریکارڈ پر ہو اس, اس, اس کا یہ مطلب کہ پھر چاہیے یہ تھا کہ یہ اعلان ہو بغیر صدیق چند بار ہوا ہوتا عمر فاروق اضلم کے دور میں بھی ہوا ہوتا چند ایک بار فاشن کے دور میں ہوا ہوتا اگر یہ اس طرح تھا کہ اس کا ضرورت ہے اعلان کرنا تو علوم خوش ہو کرتے ہیں کہ آج ہم نے سنت پر عمل کیا مرتنت اعلان کرایا نماز کے لیے نہ ہو کہتے <تفين> ہیں کہ ہم نے مغرب اور اشاخ بارش ہو رہی ہے کٹھی پڑے مغرب پڑھی اشاخ پڑھ کے چلے تو مثلا مغرب ہو رہی تھی اور ہوتے ہوتے کوئی بیان ہوا ذکر کار کچھ ہو رہا تھا اتنا لمبا بقفا ہو گیا کہ اشاخ کے نماز داخل ہو گیا تو شاپ اول وقت میں پڑھا دیا آپ نے ہو تو ایک ساتھ ساتھی کا مذاق ابھی نے اثر کے بعد ہے نا انہوں نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے لگا مگر شادی پڑتے ہیں بارش ہو رہی ہے تو مندر خراب سارم کو سارمپور تو یہ بیان شریعت ہے حضور صلی اللہ وسلم نے رات کو حرف کی نبت میں آپ سوئے ہیں صبحسل کیا آپ نے لیکن عام طور پر اہل سب کا یہ بیان ہے کہ جو آج نے عربی عداوت میں, میں سوئے تو اس کی روح سارے رات جو ہے تو عرصے ملا کی طرف پرفاد سے محروم ہو گئی بہت بہت بڑا نقصان ہو گیا اس کے فوراً پاس ہونا چاہیے عربی جنابت میں خدا نا خواصہ رات کو موت آ جائے خدا نخواستہ ہفت ہو جائے بلاگوڑ کا ضرور تو بہت ایک منٹ حاقسے حالات ہو جائیں خدا نے خاص طور رات کو کہ ایمرجنسی ہوگی کسی کو اسپتال پہنچانا ہے ہر وجہ ربط اٹھ کر جا رہے ہوں گے وہاں صبح کے نماز کا وقت آ گیا پراپت ہیں تو اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں نا ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے فوری پاک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو زیادہ بہتر بات ہے لیکن آپ نہیں کیا اس کی یہ کیوں نہیں کیا بیل شریف کے لیے کیا ہوا ہے اس کی گنجائش ہے اگر آپ نے کرتے تو اس کی گنجائش کرتے ہوتی اب سفر میں آپ نے سنتے نہیں پڑی ہوئی ہیں رات اور تبدیو رات جو ہے تو یہ سفر میں سنتا نہیں پڑتے ہیں اب اگر ہاف ایسی بس ہے جس پہ چلتے ہیں آپ اور سواریاں رات لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے حال ہو رہا ہے اور لوگ پریشان کر رہے ہیں تو غلط بات ہے اپنی, اپنی گاڑی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں ہی نہ ہوتے درجہ مستحب کا کو ہو گیا لیکن اب یہ کہ بغیر رے اور اس کو ترک کرنا ہے تو نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی ہوئی روزما کر اس کے بارے میں دیشائی ہوئی ہے کون سی ریسائی ہوئی ہے حدیث میں کہ اللہ تعالی کو چند آدمی بہت پسند ہیں ایک وہ آدمی جنگ میں لڑ رہا تھا سب لوگ بھاگ گئے لیکن یہ سینا سپر ہو کر کھڑا ہو رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اور دوسرا وہ آدمی سفر کر کے تھک آئے پڑاؤ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھک تھکا کر سب لیٹ گئے اور ایک آدمی کھڑا ہو کر ایک آدمی نواخل میں کھڑا تو سفر میں نفل کے پڑھنے کی ترغیب آ گئی اس کو افسر بتایا کہ جب سب تھک تھکا کر سو گیا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو سنت اور تو کبھی وہ درجہ ولا ہو گیا تو سفر میں سنت کا پڑھنا معاف ہے نفل ہو گیا ہے پڑھنے کا ساتھ پر جو ہے سنند موقع دار بھی بڑھ کر نفل کے زمرے میں آ گئے نفل کا سواب ہاں یہ تو بہت زیادہ ہے فرض بازی سے بھی زیادہ ہے طرف رہے. نفل کا سواب حیران فرض بازی صاحب فروز بازی سے کیسے زیادہ ہوگا نفل کا سواب اس کے پورا ہونے کے بعد نا فروز بازی پورے, کیا پورے کے کیا بہت ایک ملازم تھا آپ کا اس, آپ بجے بجے اس, اس نے صبح دروازہ کھولا ہے چھٹی آپ کے دو بجے پلازا بند کیا دو بجے فارغ ہوا ہے اور سب کرنے کے بعد اس نے کہا کہ سیب سبزی پہ تو ہو گیا پیسے تو تو آپ جیسے ملازم سے بہت دل خوش ہونا ہو جی. ہو کیوں کہ میں جاؤں گا گاڑی کا بیس پر کا میرا تیر لگے گا وقت ہوگا قیمت جو ہے اتنی دیر پر پریشان رہنا قیمت ساری باتیں مجازت ہو رہی ہیں ایک ایک آدمی ہے صبح آیا آٹھ بجے آپ کے ذریعے آیا ہے اور جو ہے تو چھٹی ہے دو بجے اس میں برفانی نہیں کیے ہوئے ہیں کھلا شُرا کر چلے ہوئے چوری کے لیے ساتھ پانی بھی ہے اور آپ کی سبزی بھی لے کے آپ کہیں گے کہ سبزی کھو جاؤ پختون کی باتوں کو باقی وہ لوگ اس کی پوری سمجھ نہیں پاتے نا کہ نوافل کے ساتھ اس ترتیب پر جاتا ہے جب فلاح واجبات بات پورے ہو گئے اس کے بعد نفر لگ رہا کور درخواست کے لیے نوافل ہے نا سب جب قرب جب کور بیم فلاق بازی ہو گیا نا اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتے حوال ہے جی تازی رمضان خلاس ہی ہے ہمارا باڑی کلوسی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ ہم جو ہے اپنے امام کو فصلانہ نہیں دیتے ہیں مالکانہ دیتے ہیں مالکانہ کیا چیز ہوتی ہے وہ تھی کہ مالکانہ ہم نے زمین نہیں ہوتی ہے مچھر کا مالکانہ ہوتا ہے اچھا کہ میں نے کہا ہمارے علاقے میں کوئی کہتے ہیں مسلمان مچھر کی دس کنال ہے بیس کنال ہے تو کہتے اس کو کہتے خود کاج تو اس کو نا. تو کہتے جی دیکھ پلا کہ کرے نہیں ماسکا ضرور صحیح کو ختم کرتا جس کو کو فسلانا دیتے تھے نا تو دیکھو سم دم تازہ نہ جی فسلانے والے امام تو تازہ بیٹھا ہوتا ہے اور رویدارے کر کے جو ہے گاڑیاں ٹوٹی ہوتی ہے تو دیکھا اگدا سب کو نہ پکوائی گا جی تو خان برکا جی اور ڈکی باتیں ایک بار ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب میرے لیے بلازم آیا تھا تو یہ دو بھائی تھے لایا ایک وزر گول تھا اور دوسرا کچھ گول تھا تو جو وزیر دوسرا کیا تھا وہ نماز پڑتا تھا گول نماز نہیں پڑتا تھا اس کو کسی نے گا کے بولے غلام مل گوا کرنا تو اس نے گول دیکھوں گی چاہے چاہے نگر دو پراٹھے بستر آئی غلام پاک خبر فرمایا کی توفیق ja raha hai